بسم الحمۃ السّلہ و رحمۃ اللہ صحمۃ محمد السّلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ محت ون خرانیہ اور ساتھی میدانی موجودہ سب کچھ کرتے ہیں باقی تمام سامعین کو بھی سلامت بس کرتے ہمارے صلی اللہ میں سے اچھا باب نمبر ستارہ ہیں اور باب الامان و نظور وال بہت اس عنوان سے ہے ایمان یعنی قسم کے بیان نظور نظر اور اور وعدوں کا بیان یعنی خدا کو یہ اس بات میں قسم کے بارے میں تفصیل سے کریں گے اگر آپ نے کوئی بھائی قسم کھائیں کسی بھی نئے کام کے کرنے کے بارے میں ہاں جی اور پھر نہیں کر سکا تو کیا حکم ہے کریں گے تو کیا ثواب ہے اور اس طرح نظر کریں آپ کے کسی کام کی کسی کام سے یا اللہ سے عادت کریں وعدہ کریں تو ان سلسلے میں تفصیلی حکوم اس باب میں پڑھیں گے یہ بھی اکثر ممتلابی اقباب ہے ہاں یہ خصن قسم لوگ اکثر کھا لیتے ہیں تو کچھ قسم جو ہے جائز اور شرن پسندیدہ کاموں کے بارے کرنے کے بارے میں قسم کھاتے ہیں اور کبھی اس نئے کام کو چھوڑنے کے بارے میں قسم کھاتے ہیں اور کبھی کسی گناہ کے کرنے کے بارے میں قسم کھاتے ہیں تو ان سب کا الگ الگ حکم ہے ہیں تو اس سلسلے میں تفصیل سے ہم پڑھیں گے ان تو ابھی فی الحال جو جہاں باز ہو رہا ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے ایک نئے کام کے کرنے کے بارے میں قسم کھایا ہاں جس جی؟ تو اس کام کو اگر آپ نے کر لیا تو آپ کا ثواب ہے اجر اگر نہیں کر سکا تو اس کا کفارہ کیا ہے ابھی وہ بیان کریں قرآن پاک آیا ذکر کریں سیاست علیہ رحمٰن قسم کے بارے میں کیونکہ نظر بھی اگل اکن و قسم ہے اور واضح بھی اسی قسم ہی کی شاخوں میں سے تو اس لیے ان کو اسی کے ذیل میں بیان فرمایا حضرت شاہ سے محمد علیہ رحمٰن نے تو آپ سب سے پہلے قرآن حیات ذکر کریں فرمائی کو اللّہ تعالی اللہ تبار و تعالی, تعالیٰ نے فرمایا جل ثناؤ جس کی مدہ جو ہے حضیم ہے جلالت شان والے ذات کی نے فرمایا کیا فرمایا یہ قرآن آیات ہے ہاں جی سر الملک ہے سر نمبر ایٹی نائن لا بسم اللہ بسم الرحمن اللہ آخر اللہ بلِِِّفی اعمان قرآن باق آیت ہے ہیں لا آخر گرفت نہیں کرتا معاخذہ نہیں کرتا نہیں پکڑتا لا آخر کم اللہ تمہارے گرفت نہیں کرتا بلِّ فی اعمانکم ایمان جو ہے قسم کے معنی جب حمزے پر زبار آتا ہے نا قسم کے معنی میں تمہاری اللہ و قصبوں میں کچھ لوگوں کی عادت منظر ہر بات بات پہ قسم کھاتے ہیں تو ان و پہ اللہ کا گرفت نہیں کرتا اس پر کفارہ نہیں ہے مطلب یہ نہیں کرتا تمہاری اللہ و قسموں پر اللہ وفی ایمان کیوں تمہارے اللہ و قسموں پہ اللہ گرفت نہیں فرماتا مواخذہ نہیں کرتا نہیں پکڑتا اس پر سزا عذاب نہیں دیتا وہ لاگین آخذوں کم لیکن اللہ تمہارا غرف کرتا ہے بیمہ عقت تم العمانہ عقت یعنی دل سے بکا عظم الرادے کے ساتھ تم نے العمانہ جو قسم کھائیے عقت تمانا جو قسم تم نے عظم الرادے کے ساتھ کھائی ہے اس کو اگر خلاف ورزی کریں تو اس پر مواخذہ کرتا ہے اس کو توڑیں تو اس پر اس پر کفارہ ہے اس پر مواخذہ کرتا ہے تو اس کو مواخذہ کفارہ کیا ہے ایک نے پکا ازم ارادے سے قسم کھایا میں یہ نئے کام کروں گا ہاں جی مثلا جمعرات و رکھوں گا بولے اس نے قسم کھایا پکا ارادے کے ساتھ خواب میں نہیں بے ہوشی میں نہیں ہاں جی اور غفلت میں نہیں پکا اضم ارادے کے ساتھ قسم کھایا پھر نہیں رکھا تو اس کا فرق ہے مطلب حکا فارا تو, تو اس کا کفارہ یعنی قسم اب کوئی بھی آپ نے جائز قسم کھایا اس کو توڑنے کے صورت میں اس کا کفارہ یہ یعنی کسی بھی نیک کام اور جائز کام کے کرنے کے بارے میں آپ نے قسم کھایا یا یعنی کسی بھی گناہ کو چھوڑنے کے بارے میں آپ نے قسم کھائی یہ دونوں اج صحیح قسم ہے شریح قسم ہے مناخیدہ قسم ہے ابھی آگے تفصیل کریں تو اس کو پھر آپ نے اس مطابق جیسے قسم کا امن نے کیا تو حکہ فارہ تو, تو اس کا فارہ اور جرمانہ اللہ کی طرف سے یہ ہے اطام و اشرط مساقین دوست میں فرماتے ہیں اط کھانا کھلانا اشرت مساقین دس مسکینوں کو یہاں مسکین ع غریب ہے مسکین غریب اور مسکین دونوں مراد ہیں یعنی وہ لوگ جن کا خوش بھی نہیں اس کو بھی آپ دے سکتے ہیں یا جس کا تھوڑا بہت مال جائداد ہے اس کا سال نہیں گزرتا سال بھر کی خرچہ نہیں ہے اس کے بعد تو اس کو بھی دونوں اس مسکین اور فقیر دونوں یہ عام مراد ہے تو دس مسکینوں کو کھانا کھلائیں کون سا اچھے لوگوں کا کھانا یا متوسط تو من اوسط تماعت و مین و درمیانہ وہ کھانا ما جو تو جو تم کھلاتے ہو اہلیکم کو اپنے یار کو اپنے اہل حیات کو جو اوسعد کھانا جم کھلاتے ہیں اکثر اوقات میں جو کھانا تم اپنے گھر میں کھاتے ہو بھائی بچوں کھلاتے ہو وہی اوسط کھانا جو ہے دس مسکینوں کو کھلائیں یا دس مہینوں کو کھانا کھلائیں اور تم یا دس مسکینوں کو کپڑا پہنائیں وقت لباس پہنائیں کپڑا پہنائیں اور تحریر و رقبت بتا یا ایک غلام آزاد کریں تحریر آزاد کے نہ رقاب غلام غلام میں لونڈی ہو مرد عورت کوئی فرق نہیں ہے یا غلام آزاد کریں تو یہاں تین چیزیں ان میں تینوں میں سے جو بھی آپ کریں تینوں پر پیسہ خرچ ہوتا ہے اور تینوں میں سے جو آپ اختیار ہے جو بھی کپڑا دینا چینج دے سکتے ہیں لیکن ایک بندہ نہ وہ روز روزہ رکھ سکتے ہیں سارے نہ وہ جو ہے دس کو کھانا کھلا سکتے ہیں نہ ان کو لباس پہنا سکتے ہیں نہ غلام آزاد کریں ان تینوں پر پیسہ خارش ہوتی ہیں تو پھر کیا کریں ماتھ ہم یہ جت پر جو شکل نہ پائے کیا نہ پائے یہ تینوں چیزیں وہ نہ کھانا کھلا سکتے ہیں اس کے لیے اور نہ یا اور نہیں وہ کپڑا کے نہ سکتے نہ سکتے نہ غلام کو آزاد کر سکتے ہیں کیونکہ ان تینوں کے لیے پیسہ پیشا چاہے پیسہ نہیں کے پاس تو ہم من لوگ یہ چیزیں جو شاید نہ پائے یہ تینوں چیزیں اس سے نہیں ہو سکا ہاں تو پھر سیاح تو و روزہ رکھیں تین دن صلاث ایام تین دن روزہ رکھیں تو اگر یہ تو آصل پہلا حکم تو پہلا تین چیزیں ہیں ہاں دس مسکین کو کھانا کھلانا دس یا ان کو کپڑا پہنانا یا غلام آزاد کرنا آج غلام تو ہے نہیں لہٰذا باقی دو چیزیں تو ہیں آپ دس مسکین کو کھانا کھلائیں یا ان کو کپڑا پہنائیں اصل مقدم تو یہ دو اگر یہ دونوں نہیں کر سکا تو ہم علم یہ تو نہ پا یعنی اس کے پاس گنجائش نہیں ہوا غلام آزاد کرنے کا در مشکلوں کو کپڑا پہنانے کھانے کھلانے کا تو حسیام و صلاح تو روزہ رکھیں تین دن لفظ ضالح کا تو ایمانکم یہی کہہفار ہے تمہارے قسموں کا اذا حلف تم جب تم قسم کھائیں اور توڑیں قسم کھا کے توڑیں جیز صحیح قسم کھایا کھانے کے بعد توڑ دے اس پر عمل نہیں کیا تو یہ تمہارے قسموں کا کفارہ ہے اللہ کے طاقت فرماتے ہیں بھائی قسم کھائیں توڑی قسم کھائیں تھوڑی یہ اللہ کی توہین ہے یہ اللہ کی توہین ہے کیونکہ مذاق ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ لہٰذا فرماتے و حفاظ و ایمان کم اے ممن تم اپنی حفاظت کرو اپنے قسموں کے ایمان قسم کم تمہارے تم اپنی قسموں کے حفاظت کرو جب قسم پہلے سوچ سمجھ کے قسم کھاؤ ایسے نیکیاں کا قسم کو جو تمہارے ممکن ہے آسانی سے کر سکتے ہیں پھر اس پر پاون رہو تو اللہ خوش ہو جائے گا واپس حفاظت کرو اپنے قسموں کے خزاں کے بس اسی طرح یو اللہ اللہ بحن فرماتے اللہ کم تم اللہ اپنے احکامات کو یہاں آیات جمعین احکامات کو اللہ تشکر امید ہے تم سب اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے رہیں اور اللہ کا شاکر بندہ بن جائیں تو یہ قسم کے بارے میں جو ہے قسم توڑنے کے سر میں صحیح شرع قسم کھایا پھر اس کو توڑا تو اس کا کیا آپ کو بیان ہو گیا اب یہاں پر کھانے کے تو بہن ہو 10 دس منسٹر کھانے کھلانے درمیانے کھانے کھلا پڑا میں کپڑے کیا پہناؤں ملکی صوب و بار اور کپڑا جب پہنائیں تو فاقل اس کی کم ترین مقدار قمیصن ایک قمیص ہے ایک قمیص ہے وہ اکثر اس کی زیادہ زیادہ سونے کے اسی یاد ید فعل جو اسے سردی کو دبا کرے سردی کو اسے دبا کرے مطلب یہاں کے سردی سے اس کو بچائے تو یہ قمیض شلوار ہو جائے گا یہ تو اس روم میں قمیض شلوار دونوں کا جو کو بچانے کے لیے ہے باقی بہتر سے بہتر کوئی کپڑا دے دیتے ہیں کمی شلوار بھی دے دیا کوٹ بھی دے دیا تو دے دیں اللہ آپ کو خیر ہے جی نور نالا زیادہ زیادہ شوق ملے گا لیکن جو چیز واجب ہے یا قمیض اور زیادہ زیادہ قمیض شلوار جو بھی متوسط طبقے کا کپڑا ہے یہ بھی متوسط طبقے کا نہ زیادہ تھا بہت ہی گھٹیا قسم کے کپڑا سستا سستا اور نہ زیادہ مانگا درمیانی کپڑا جو آپ سطن پہنتے ہیں پھر یہ قرآن کی آیت ہو گیا آباد عمل یمین وار القسم نوری نول شسف مدی قسم کی دو قسمیں ہیں مونعدن ایک قسم کا قسم مونعد ہوتی ہے یعنی شرن اس پر اثر مرتب ہے وہ قسم شرع شرعی شرعی قسم ہے اس کو توڑنے کے صورت میں جو ہے آپ کو کفارہ ہے اور اس قسم پر عمل درامت کا واجب ہے شرن وہ غیر منعقد دوسرا ایک قسم وہ غیر منعقد ہے وہ قسم ہی نہیں ہے وہ قسم جو منعقد نہیں ہوا اس قسم کو توڑنا بلکہ بعض اوقات آپ پر واضح ہو جاتی ہے اور نہیں توڑا تو اس پر کوئی کفارہ اس قسم پر کوئی شریطوں پر کفارہ وغیرہ نہیں ہے تو دوسرا قسم جو غیر منعقدہ منعقد نہیں ہوا وہ قسم قسم کھایا لیکن وہ قسم شرمنعقد نہیں ہے ہاں اس کی تفصیل آ رہے ہیں وہ غیر منقضہ قسم میں منقضہ قسم وہ جواب نے جیسے میں کسی نے ایک واجب کو چھوڑنے کا قسم کھایا تو یہ غیر منقضہ قسم ہے یا ایک حرام چیز کو مرتکب ہونے کا قسم کھایا تو یہ دونوں جو ہے غلط قسم ہے قسم ہے اور یہ قسم مناخد نہیں ہوتی ہے اس قسم کا توڑنا واجب ہے اور اس کے توڑنے پہ کوئی کفارہ نہیں ہے بلکہ اس کو توڑنا واجب ہے توڑ کر آئندہ ایسا قسم نہ کھانے کا توبہ بھی کریں اللہ تعالیٰ کے درگاہ میں اب آگے سے فرماتے ہیں تو منعقدہ قسم ہاں جی جو منعقد ہے اور اس کو پورا کرنے سر میں ثواف ہے توڑنے کے سرب میں کفارہ ہے وہ قسم کیا پھل منعقدہ دو قسم جو شرم صحیح قسم ہے وہ یہ عقل یامینہ پھر قلو ہی یہ کہ آپ جو ہے گرہ باندھے عقد گرہ باندھے قسم کو اپنے دل میں یعنی دل کو دل میں مضبوطی کے ساتھ اپنے پکا ارادہ کریں علام عمرین ایک ایسے کام کے کرنے یا چھوڑنے پہ جو ممکن آپ کے لیے ممکن ہے اس کام کا کرنا مغدورین اور آپ کے قدرت میں ہے کبھی کام ممکن ہے آپ کے معدور میں نہیں جیسے آپ نے ایک لاکھ روپے سلقہ دینے کا آپ نے قسط اپنے قسم کھا لیکن آپ کے پاس تو دس روپے بھی نہیں ہے تو آپ کا کب یہ دس ایک لاکھ روپے جمع کرے گا ہاں یا کئی کئی لاکھ کئی کروڑ دینے کا آپ کے پاس کچھ بھی نہیں ہے تو یہ آپ کے لیے ممکن تو ہے عقل لیکن مغدور نہیں ہے لہٰذا وہ کام جو ہے ممکن بھی ہو اور مغدور بھی آپ کے قدرت میں بھی ہو مغدورین لاہو وہ ممکن ہو اس کام کو انجام دینا آپ کے لیے فیل ہو کو آپ کی قدرت میں فیل اس کا انجام دینا جیسے کوئی واجب کام ہو تو وتر کو کوئی حرام کام کے چھوڑنے کے بارے میں ہم نے قسم اس کو چھوڑنا آپ کے لیے ممکن ہو فی الحال ہے ابھی آپ کو وقتی طور پر چھوڑنا یا انجام دینا ممکن ہے اور آپ کی قدرت میں ہے اور پھر استحال یا بعد میں آپ کے لیے اس کا انجام دینا یا طرح کرنا ممکن ہے غلم یقن اور ساتھ ہی ایک کام آپ کے ممکن ہے مقدور ہے قدرت ہے اس کا پھیل اور ترک ہونے کے ساتھ ساتھ وہ کام کے لیے کوئی شرطی والم یقن اور نہ ہو وہ کام جس کے انجام دینے یا ترک کا نے قسم کھایا ہے نہ ہو وہ ظال کلفھیل وہ پھیل یعنی غلم یقین اور نہ ہو ظال یعنی اس کام کا انجام دینا ابھی ترک یا اس کا چھوڑنا مخالف علی شریعت ہی شریعت مخالف نہ ہو جیسے ایک آدمی نے وزن قسم کھایا نماز چھوڑنے کا تو یہ خلاف شرع قسم ہے رمضان کے روزہ نہیں کھانے نہیں رکھنے کا قسم کھا تو یہ فیل اس کے انجام دینے پر قسم کھانا چاہیے تو نے چھوڑنے پر قسم کھا تو یہ قسم غیر شرع قسم ہے اس طرح ایک آدمی نے روزمل شراب پینے کا قسم کھایا یا کوئی اور گناہ کرنے قسم تو وہ غیر شرع قسم ہے تو وہ منعقد نہیں ہوتی اس قسم کا تو توڑنا واجب ہے ہاں جی لہٰذا شاثر نے شر لگایا جو ہے علم نہ ہو اس کام فیل وہ اس کام کا انجام دینا ابھی ترک یاد چھوڑنا مخالف علی شریعتی شریعت کے دورانی تعلیمات کے خلاف نہ ہو تو پھر آپ کے لیے اچھا یہ قسم کھانا صحیح ہے پھر دعا کے لیے جو ہے یہ آپ کے یہ قسم کا سم منعقدہ ہیں۔ اور اس قسم کے پر جو ہے اس کی مخالفت کرنے کے صورت میں آپ پر کا فرا ہے اس پر عمل کرنے کے صورت میں قسم کو پورا کرنے کی صدا آپ نے واجب کو کرنے کا قسم کھایا یا کسی حرام کام کو چھوڑنے کا قسم کھایا یا کسی مستحب کام کو کرنے کا حکم قسم کھایا یا مقروف کام کو چھوڑنے کا قسم کھایا تو پھر یہ صحیح شریک قسم ہے اس پر آپ نے عمل کیا تو آپ کو ثواف ہے اس کو آپ نے ترک کر دیا عمل نہیں کیا تو پھر آپ پورے گناہ ہیں پر کفارہ ہے شرن یہ توبہ بھی ہے کفارہ بھی اللہ ہم صاحب کو دین سمجھ کر دین پر عمل کرنے کی توفیق عدافرما باقی ان شاء اللہ سے بنیں گے